تو مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی یہ مثال دل کو لگتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مقلد ہیں مقلد کے لیے دلائل اربعہ سے کوئی سروکار نہیں دلائل اربعہ کیا ہے قرآن حدیث اجماع کیس کہتے ہیں چونکہ ہم مقلد ہیں مقلد یہ جو دلائل ہیں یہ دلائل مشتحد کا وظیفہ ہے یہ دلائل مجتحد کا وزیفہ ہے چونکہ کہ مقلد ہیں ہمارے اپنے امام کا فاول ہے اب کتنے صریح بات ہیں کہ مقلد جو ہے وہ دلیل کی طرف نہیں جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد ایسا چیز ہے کہ بغیر دلیل کا ہو تو کرو دلیل آ جائے تو وہ پھر نہیں کرو دلیل کے آنے سے وہ چیز غیب ہو جائے گا اگر تم نے تقلید پر دلیل پیش کیا تو آپ غیر مقلد ہو گئے کیونکہ تقلید لانا یا پیش کرنا یہ تحقیق ہے اور تحقیق تقلید کی ضد ہے جو بھی کوئی شخص تقلید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کرتے ہیں وہ تقلید کا توڑ کر رہا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے اس حقیقت کو اور اس پر اس نے لکھا ہے تسکرۃ الرشید میں اس کا کتاب ہے اس کا قول پیش کیا اپنا اشرف علی تانوی کا کہتے ہیں کہ جب مقلد کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو کہتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دور سے دور کے کوئی تعویل ہو اس طویل کے ذریعے سے اس حدیث سے جان چھوڑائے کہتے ہیں وہ تعویل اس کے اپنے دل کو بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس طویل کو خود بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ تعویل جو میں پیش کرتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر آگے کہتے ہیں کہ جبکہ قرون سلاسا میں قرون سلاسا میں تقلید کا کوئی نام نشان نہیں تھا صحابہ تابعی تابعی کہتے ہیں قرون سلاسا میں تقلید نہیں تھی بلکہ لوگ جس عالم سے بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے پوچھ لیا کرتے قرون سلاسا میں تکلیف نہیں تھی قرون سلاسا میں تکلید نہیں تھی تو یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی نے بھی لکھا ہے اور امام ابن ہزم نے بھی لکھا ہے امام شوق میں لکھا ہے امام ابن ہزم نے, نے لکھا ہے کہ تقلید جو ہے اِنَّمَا فِي الْقَرْنِ یہ بدت چھوٹی صدی ہجری میں واقع ہوئی ہے اور یہ کون سی صدی ہجری ہے المضمت وسول رس... اعلی علسان رسول صحیح اللہ, اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے اس دور کا مذمت کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی نے فرمایا تھا نا خیر القرون پھر آگے چھوٹی صدی کے لیے کیا فرمایا یکش بل جھوٹ عام ہو جائے گا تو یہ چھوتھی صدی ہجری وہ ہے جس کے اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے مذمت کے جملے نکلے ہیں اس میں جھوٹ عام ہو جائے گا امام راغب رحمت اللہ علیہ نے الم میں لکھا ہے کہ یہ جو الفین علی آبا اس سے ماں آبا نہیں ہے بلکہ الفین آلیہ اولمانا اس لیے کہ لوگ دین کے بارے میں باب کے پیچھے نہیں جاتے دین کے بارے میں تو لوگ مولوں کے پیچھے جاتے ہیں تو الفین الفین کیونکہ مولوں نے ان کے لیے دین کے طریقے بنائے ہیں اور پھر ان کے باپ بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں اور خود بھی اس طریقے پر چلتے ہیں اس بارے میں پھر صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں قرآن اور سنت کے تو پشمان دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے اتباع کا حکم دیا ہے پھر جو لوگ اس میں فرق ماننے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع یہ ایک چیز ہے ہم کہتے چلو تم مان لیا تم نے مان لیا کہ ایک تو اب یہ کس کی تقلید ہوگی کس کی اتباع ہوگی تو قرآن کریم میں تو آپ جہاں بھی پڑھو گے تو حفیع اللہ حتیو رسول جہاں اللہ رب العالمین نے کسی اور کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس کو مطلق نہیں منوایا ہے بلکہ مقید منوایا ہے جیسے صورت نمبر انسٹھ میں فرمایا رسول اللہ رسول کے اطاعت کا حکم دیا اور اولی العمر کو بھی اس میں لایا اولی المر میں علماء اور خلفاء امیر المومنین یہ سب داخل ہیں اب جب داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا پر ان تنازعہ فرود اللہ و رسول تو تنازعہ کس کے ساتھ ہوگا اللہ کے ساتھ تنازعہ ہو سکتے نہیں رسول کے ساتھ تنازعہ ہو سکتے نہیں تو یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ اولر مین کم کے ساتھ اگر اختلاف آ جائے تو پھر کیا کرو گے فرود اللہ و رسول اللہ, اللہ رسول کی طرف اس کو لٹانا پڑے گا اور یہ جو آیات مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر صحابہ تیار ہو گئے نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم کیوں چلانگ مارے اتنے میں آگ بجھ گئی اور اللہ کے نبی کے پاس جب پلٹ کر آئے تو ان صحابہ نے اس بات کو پیش کیا کہ اس طرح ہمارے امیر نے ہمیں یہ حکم دیا تھا صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ ہے تو نبی علیہ سلامت نے کیا فرمایا اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کے تابیداری نہیں ہے اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کا پیروی کرنا اتحاد کرنا ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جب وہاں وہاں صحابہ کا خطاب ہے کیونکہ قرآن سب سے پہلے مخاطب کس کو ہے صحابہ کو تو صحابہ کو حکم ہوا کہ تمہارے امیر کے بعد جب قرآن کے خلاف ہوگی حدیث کے خلاف ہوگی تو وہاں تم نے نہیں ماننا ہے تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں مخلد ہے اور ہمارے لیے امام کا قبول کافی ہے اس قول کے خلاف تم قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو اس کے لیے سو تعویلی کریں گے لیکن اپنے امام کو ثابت کریں گے کہ اس کا یہ قول صحیح ہے ہم کہتے ہیں تعجب ہے اس بات پر کہ اگر ہم یہ بات کسی کو پیش کرتے ہیں کہ میں قرآن حدیث کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ اچھا چلو قرآن حدیث کی پیروی تو وہ لوگ کریں گے جو علماء ہیں تو کہتے ہیں عامی لوگ کیا کریں گے کہتے عامی لوگ تو تخلیق کریں گے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب عامی لوگ تقلید کریں گے کسی عالم کے تو کیوں کریں گے پھر کسی امام کی تقلید کہتے میں شادی ہوں مالکیوں ہم بلی ہوں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس امام کے باتیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو ہم کہتے اس عامی کو تم کہتے تقلید اس لیے کرو کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں جانتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کی ان باتوں کے لیے اس نے پھر کس سے دلیل لے لیا کہ امام صاحب کی یہ باتیں قرآن دیس سے ہے؟ مانا کچھ کیا دلیل ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہتے کہ کوئی دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل تو کسی بات کو ماننا اسلام میں ہے ہی نہیں نا دلیل کی اطاعت کا اللہ نے حکم دے آتی اللہ رسو اب جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس امام کے پیچھے چلنا اس لیے چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب پر ہمارا یہ گمان ہے کہ اس نے صحیح کیا ہوگا تو گمان پر چلنا ہو گیا تو گمان صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ خود علماء آناب نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ مذہبنا صحیح ہُن بخت خطا مذہب ہمارا صحیح ہے لیکن اس میں خطا ہونے کا احتمال ہے وہ مذہب مخالف نہ اور مختمل ثواب ہمارے مخالفین کا مذہب غلط ہے ہمارا شافی مالکی ہم بڑی غلط ہیں لیکن ہو سکتے صحیح ہو تو گمان ہو گیا نا تو گمان کے بارے میں تو شریعت نے ہم کو کیا کہا یہ تو مشرقین کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مشرقین جو ہے وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ عمل کرو تو جب ہم لوگوں کو یہ بات بتائے کہ ہمارے امام کی اقوال کی تم تحقیق کرو کہ وہ صحیح ہے تو اس کو یہ کیوں نہ بتائے کہ اپنے اعمال کو قرآن حدیث میں ڈھونڈ کہ اسی کے غلط ہے جب ایک آدمی مثلا اب ہم اپنے امام کے قول کو اٹھاتے ہیں ہم میں سے کوئی شادی امال کی عملی ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم کسی ایک امام کے پیچھے چلنا اور اس کے ہر بات کو قرآن و حدیث پر پرکھنا کہ ہم اپنے امام کے بات کو اٹھا کر پھر قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ اس کی یہ بات صحیح ہے یا غلط اب اگر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات صحیح ہے تو ہم نے کس چیز کو مانا ہم نے تو قرآن و حدیث کو مانا نا اس بات کو تو نہیں مانا کیونکہ ہم نے کہا اس کی یہ بات قرآن و حدیث کے ساتھ موافق ہے تو ہم نے تو قرآن حدیث کو مانا تو, تو, تو تحقیق ہی نہیں کریں گے قرآن حسن کرتے ہوئے اس, کے اس بات کو مانیں گے اسی کا نام تخلید ہے اور یہ شریعت نے ہم کو منع کیا ہے اولیات آراب کی شروع میں آئے گا ان شاء تو فرمایا کہ ماں الف علی ابان پھر اس بارے میں صحابہ کے ایسے اقوال ہے جیسا کہ, کہ کن او یا تو عالم بن جاؤ استاد یا شاگر و اماطن اور اما نہیں بننا لوگوں نے پوچھا عبداللہ یہ یہ سے مراد کیا ہے کہاں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی کو, کو کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے والے تو جا رہے ہیں لیکن ایک ادمی اس کی پیچھے پیچھے اپنے طرف سے جا رہے تو ہم اپنے دور میں اس کو اماحا کہتے تھے کہ بغیر بلائے جا رہے پھر وہ اپنے اس لفظ کا معنی, کرتا ہے کہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو دین کو لوگوں کے پیچھے چلانا کہ لوگ جو کہیں گے وہی وہ ہم کہیں گے اور پھر اس کا یہ قول اتنا سخت ہے ایک تو یہ نا کہ کون آ او متحل و اما تھا ایک تو یہ قول ہے دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ تم تقلید نہیں کرنا ولا تک نا تقلید نہیں کرنا اور پھر آگے سخت الفاظ فرمایا کہ انکان مومن کانا مومن وہ انکان کافر ان کا نا کافر کہ تقلید مت کرنا اس لیے کہ جس کی تم تقلید کرو گے اگر وہ مومن ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ مومن بن جاؤ گے اگر وہ کافر ہو جائے گا تو اس کی تقلید میں تم بھی کافر ہو جاؤ گے یہ کس کا قول ہے عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اور یہ علامہ ہیمیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے اور اسی طرح جو ہے تقلید کی جتنی کتابیں بازار میں آپ کو ملتی ہیں یہ قول اس میں آپ کو ملے گا اور صحیح صنعت کے ساتھ اور اس میں امام شوکانی نے امام ابن حضم نے اور امام ابن القیم کی, کی ہے تقلید کے عنوان پر جو کچھ اس میں انہوں نے لکھا ہے تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں لکھا ہوگا بہترین اقوال ہے اس میں اس لیے فرمایا کہ لایا اگر ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ ہدایت پتے یا جو ہے ان کے وہ اعمال عقل پر بنا ہیں لیکن تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے وہ مسلام ان لوگوں کے نے کفر کیا مِثَالُ اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے آئے اسماؤ اس آئے کو جو نہیں سنتا اللہ مگر پکار اور آواز سمم وہ بیرے گونگے اور اندھے ہیں یا کہ وہی نہیں عقل رکھتے ہیں وہ حاقل نہیں رکھتے پیچھے عنوان میں تقلید کی مذمت کی اس میں بطور مثال ان کے لیے مثال لایا جن لوگوں کے مثال ایسے ہیں جیسے کہ ایسے چیز کو پکارتے ہیں جس طرح چرواہا اپنے جانور کو پکارتا ہے بکری ہے گائے ہیں بیل وغیرہ بھینس اب اس کو وہ آواز دیتے ہیں تو بینس گائیں وغیرہ وہ آواز سن تو لیتے ہیں لیکن آواز دینے والے کے بات کو نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنے مالک نے کیا کہا تو فرمائے ان کی مثال تو ایسے ہیں جس طرح جانور کہ ان کو آواز دی جائے تو آواز تو سن لیتے ہیں لیکن آواز دینے والے کے مقصود کو یہ نہیں پہنچتے تو یہ تقلید کے رد میں مثال ہے کہ حقیقت کو یہ اپنے آپ نے نہیں پہنچانا چاہتے بس ایک آواز کے پیچھے جا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے تو یہاں پر مثال کفر والوں کے ساتھ پیش کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو تو سنتے ہیں لیکن قرآن اور سنت کے دلائل ان کے دلوں میں نہیں اترتے ان کے سروں کے اوپر سے یہ باتیں گزر جاتی ہیں جس طرح پہلے ہم نے پڑھ لیا قلوبنا بنا کیونکہ دل ان کے بند ہے اس میں یہ علوم شرعی نہیں اترتے ہیں فرمایا بحم لا کے لوگ وہ عقل نہیں رکھتے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت ہی وہ اللہ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے سبب عقل ہے فرمایا منو ایمان بالو کلو کا منت یہ پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں وشکر و شکر ادا کرو اداکر اللہ, اللہ کے لیتا بدون اگر ہو تم اس کی عبادت کرتے پچھلے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک رد کیا پھر تحلیل و تحریم کے اپنے معبودوں کے کہنے پر حلال کرنا حرام کرنا یہ ان مشرقین کا شیوا رہا ہے تو یہاں خطاب فرما اے ایمان والو پانچ چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے بصورت یا رزق اس کو استعمال کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ مارا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرنا ایک تو رزق کے استعمال کے وقت مصنون شکر ہے کھانا ہے پینا ہے اس کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں بسم اللہ کے اولہ و آخری پڑھنا یہ شکر ہے اور اس کے بعد اختتام پر دعائیں جی و و مخرجہ اس کے مکھرجا سیوا دعائیں اور جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نوالا اٹھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے اور نوالا چبا لینے کے بعد نگل لیتا ہے پیٹ میں اتار دیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے تو دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا مانا اللہ اس کو رزق بھی کلاتا ہے اور اگر اس رزق پر وہ اللہ کا تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو بے معاف بھی کرتا ہے مانا اس کے اور بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں اب یہ کتنا اللہ کی عظمت ہے اور روح بلاباد ہونے رحمان رحیم ہونے کی واضح دلیل ہے کہ میں جو تمہیں کلاتا ہوں میرے بتائے ہوئے طریقے پر اگر تم اس کو کہو گے تو اس کو کلاؤں گا بھی اور کھلانے کے بعد تمہارے اور گناؤں کو بھی معاف کروں گا یہ اللہ کے بہت شفقت کی دہری ہے تو فرمایا وشکراللہ شکر ادا کرو اللہ کے لیے اور اس شکر میں یہ بے داخل ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر دینا کہیں غیر اللہ کی شراکت اس میں نہ ہو ذوا لغیر اللہ وغیرہ کسی اور کی طرف منسوخ کرنا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ وشکر اللہ ان کن تم اے یا ہوتا بدون اگر ہو تم خالص اس کی بندگی کرنے والے یہ دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بندگی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں تو ان کی عبادت ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت مقصود ہے جو خالص ہو ایاہ ہوتا خالص اس کی اس میں بندگی ہو جس میں کسی اور کی شراکت موجود ہو تو اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا انکار کر دیا کہ وہ عبادت میرے لیے نہیں ہے میرے لیے تو وہی عبادت ہے جو خالص میرے لیے شراکت کسی اور کا نہ ہو انما ہوما تدما الحم الخنزیر صرف اور صرف حرام کیا ہے تمہارے اوپر المئی تتھا مردار ودما اور خون الحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت ماں اور ہر بوچی پکاری گئی نہ سرکشی کرنے والا نہ تجاوز کرنے والا فلا اسما علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ ان پر ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے یہاں ایک سوال کہ نما ہر المتا ان نما کلمت الحسر ہیں تو یہی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے کیا اور کوئی چیزیں حرام نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو تمام ادیان شرعی میں حرام رہے یہ چار وہ چیزیں ہیں جو تمام آسمانی دنوں میں آسمانی کتب میں اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے باقی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کسی دین میں جائز ہے کسی دین میں نہ جائے گا کسی شریعت میں حلال کسی میں حلال ہے لیکن یہ چار چیزیں وہ ہیں جو بالاتفاق تمام شریعتوں میں حرام رہے اور اس ترتیب سے یہ کتاب یہاں پر بھی ہے صورت معاہدہ نمبر تین میں بھی ہے صورت الانعام ایک سو پینتالیس میں بھی ہے اور صورت نحل ایک سو پندرہ میں ان چار مقامات میں اللہ تعالی نے ان چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے حرام ہے یہ تمہارے اوپر اس میں ال ال میتا ہے میتا مردار اور جس کی تفصیل صورت معاہدہ میں ہے کہ حلال جانور ہے آپ نے موت مر گیا اور دم و دم مسفوا رگو سو بہتا ہوا خون جس کا ذکر سوتا نام میں آئے گا اور خنزیر کا گوشت اور چوتھے نمبر پر وہ چیز جس کو آج مسلمان کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے طرف منسوب ہو جائے اس کے اوپر نام آ جائے گا پھر اس میں بعض لوگوں نے شرک ثابت کرنے والوں نے غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو نظر کے طور پر ثابت کرنے والوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ اس وقت حرام ہوگا جب اس کی ذبی کے وقت تم کا ہو کہ میں اس کو فلاں کے نام پر ذبح کرتا ہوں مانا بھی اس میں علی بھی اس میں احسن و حسین ذبح کے وقت تم کا ہو تب یہ حرام ہوگا میں ہم تو ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ گر پڑتے لہٰذا یہ کیسے حرام ہے تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مشرقین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کسی چیز کو اپنے معبودوں کے نام بزرگوں کے نام پر منسوخ کرتے تھے منسوخ کرنے کے بعد اس چیز سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا نام لیتے جس طرح حامہ وسیلہ یہ صورتِ معاہدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اب وہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت یا اس سے دودھ نکالتے وقت یہ نہیں پڑتے تھے کہ فلاں بدھ کے نام پر آئے لیکن اس چیز کو اس کے اس محبود کے نام پر وہ مشہور کر لیتے تھے مشہور کر میں سے پتہ چل جاتا تھا جس طرح ابھی ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بھئی یہ محرم کے حلیم ہے تو اب حلیم تو سار بالا ملے بازار میں دیکھتا ہے لوگ کھاتے رہتے لیکن وہ حلیم باقاعدہ اس پر نام آ جاتے کہ یہ محرم کا حلیم ہے یہ رجب کے کنڈے ہیں یا ایک میرا دنبی کا یہ لنگر ہے جب نام اس پر کسی اور کا آ گیا تو اس آیات کے تحت ہے اللہ کے ماں سے کسی اور کا نام اس پر لگ چکا ہے اب جب لگ چکا ہے تو یہ حیران اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے معاہدین مجھے ایک صاحب نے فون کیا اگر سے مولانا ہے وہ اچھا خاصا مدنہ میں بھی کچھ عرصہ رہا ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی صورت میں فون کیا کہ بھائی ہمیں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محرم کے دن ہے اور لوگ یہ کر رہے وہ کر رہے ہم اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے اس میں کیا خباحت ہے میں نے کہا اللہ کے के یہ مسجد تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے ایک تو بخاری کے وہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے منت مانا کہ میں بوانہ مقام پہ اونٹ نہر کروں گا تو کیا وہ بوانہ مقام پہ اونٹ نہر کر سکتا ہے نبی علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا اگر وہاں شرک کے دور میں بتخانہ تھا یا مشرقین کا کوئی میلہ لگتا تھا کوئی تہوار کے دن بنتے تھے تو وہاں اللہ کے نام پر بھی نظر پورا نہیں کر سکتے اب دیکھو یہ کتنے واضح حدیث ہیں کہ اس مقام پر جہاں آج کوئی بت نہیں ہے کوئی مشرق آدمی نہیں ہے اس مقام پر تم اللہ کے نام پر روانی کر سکتے ہو تو یہاں تو شرکت جاری ہے آج گلیوں میں شربت اور حلیم اور کی تقسیم ہو رہے ہیں تو تم کیسے اللہ کے نام پہ دو گے اب کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اللہ کے نام پہ دیتے یہ وہ آدمی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ دیتے یہ تو بذات خود غیر اللہ کے نام پہ ہو جائے گا یہ دوسری ایک مثال اس کا آپ لے لو کہ اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اتنا ناپسند ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے تو وہاں اپنی عبادت کو روک لیتے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا اسمان کے سینٹر درمیان میں آ جائے تو تم رکو سجدہ نہ کرنا اب یہ رکو سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں اللہ کو فرمائے نہیں, نہیں اس وقت نماز نہ پڑھنا کیوں اس وقت سورج کے سامنے سورج کی عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں کہیں تمہاری عبادت ان کی عبادت کے ساتھ مشترک نہ ہو جائے عبادت میں شیبہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رخو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے اس لیے کہ لوگ سورج کی پجاری اس وقت پوجا کر رہے ہیں یہ کتنے واضح دلیل ہے کہ جہاں غیر اللہ کا عبادت ہو رہا ہو وہاں اللہ کا عبادت کرنا جائز نہیں ہے تو اس لیے خاص کر ان دنوں میں جن دنوں میں غیر اللہ کا عبادت ہوتا ہے محرم کے سبیلے یا عید میلاد النبی کے حوالے سے تو ان دنوں میں اللہ کے نام پر صدقہ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ صدقہ جو کسی کو معلوم نہ ہو مثلا ایک غریب آدمی کو خاموشی کے ساتھ اپنے صدقہ دے دیا اور اس کو بھی پتہ کہ یہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہے تو ان دونوں میں کوئی عام طور پر چرچا بھی نہیں ہوگا معلوم بھی کسی کو نہیں ہوگا اس سے شرف کو تقویت بھی نہیں ملے گی تو پھر وہ دوسری صورت بن جائے گی تو اس لیے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے آگے پھر اللہ رب العالمین نے اس میں ایک وضاحت کی فہمن برسما اس استراری حالات بیان کیا استراری حالات اس میں دو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ مشرقین کا زور ہو کسی علاقے میں اور وہ زبردستی تمہیں غیر اللہ کے نام پر مجبور کرتا ہے اور تمہارے قتل کا خدشہ ہے تو یہ دوسری صورت ہو یا ایک اور صورت یہ کہ بوک کا مسئلہ ہے تمہارے پر بوک کتنا غالب آ گیا ہے اور غیر اللہ کے نام پر ایک چیز موجود ہے یا سور موجود ہے یا مردار چیز موجود ہے تو اس میں سے اگر تم نے کچھ اتنا استعمال کیا کہ تم اپنے مقام تک پہنچ سکو تم مرنے سے بچ جاؤ تو اس کی اسلام نے اجازت دے دیا باغن ولا عادن معنی باغن میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو حد سے متجاوز عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پھر وہ شرک طرف جا رہے ہیں مشرک ہونے کے وجہ سے کہتے ہیں ولا اور اتنا کہنے والا بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے اس سے بڑھ کر اپنے ساتھ پارسل لے کر کے رستے میں پھر کہتا رہے گا ایسے بھی نہیں ہے بس حدود سے بھی نہیں بڑھ رہے ہیں اور عقیدے کے طور پر بھی نہیں کہتے تو اس صورت میں فرمایا بڑا اسمال ہے اس پر گناہ نہیں اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میرے بندے ہو تمہارے اوپر ایسے موقع آئیں گے تو اس کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور عمومی طور پر نہیں ان بے شک وہ لوگ جب تمہ جو چھپاتے ہیں میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے منل کتاب کتاب میں سے وہ یش ترون اور لیتے ہیں وہ تمنا کلیلا تھوڑا سا دنیا دنیا کا مول لیتے ہیں مال دولت لیتے ہیں کلام نہیں, نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیمت قیمت دن. ولا اور پاک نہیں کرے گا ان کو ولا ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واحد فرمایا اس میں خطاب اہلی کتاب کو بھی ہے اور اس امت کے علماء کو بھی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں سے حکم نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کی وجہ ویش درون بھی کلیم لیتے ہیں اس کے ساتھ دنیا دنیا کے مال اور دولت کی وجہ سے فتو کو بدلتے ہیں مسئلے کا علم ہے اور علم کے باوجود مسئلے کے کیفیت کو بدل دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دنیا ملتا ہے اس کے بہت ساری مثالیں دنیا میں آپ کو ملے گی حکمرانوں کو کتنے ایسے مولوی میسر ہوتے ہیں ہر دور میں کہ وہ ان کے لیے ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں بھائی تم مسلمانوں پر حملے کر سکتے ہو ہاں جی ان کو فتویٰ دے دیا کہ یہ تم اپنے مسلمانوں پر جاز اڑا کر بم گرا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تمہارے باغی ہے اب یہ فتویٰ بالکل یہاں فٹ نہیں ہوتے لیکن وہ مولوی یہ فتوی دیتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مواد ملتے ہیں زمینیں ان کو الاٹ کی جاتی ہیں مدرسوں کے لیے زمینیں ان کو دی جاتی ہیں جائیداد کے لیے ان کے بنگلے دیے جاتے ہیں تو یہاں پر فرمایا ہوئے کلی رام لیتے ہیں اس کے, ساتھ دنیا دنیا کے مال دولت کے وجہ سے ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے سزا کیا ہے یہ جو مال کہتے ہیں اس مال کی کیفیت کیا ہے کلو نبی بتون یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ یہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں یہ حقیقت میں آگ ڈالتے ہیں یہ قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی صورت میں بڑک اٹھے اور پھر ان کی قیامت کی سزا دوسری بتائی اولا کل قیامہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی قیامت کے دن کیونکہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ کلام کرنا کسی کا اپنا دیدار کرانا یہ اللہ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے اس نعمت سے یہ مجرم محروم ہوں گے اور تیسری سزا یہ بتائی ولا ان کو پاک نہیں کرے گا مانا ان کے سزا ملنے کے باوجود ان کو پاکی حاصل نہیں ہوگی ایک تو مسلمان مسلمان اگر جانب میں چلے جاتے ہیں تو اس کی مثال سونے کے ہیں سونے کو جلانے کے بعد پاکی ملتا ہے صاف ہو جاتا صاف سترا پھر اس کو زیور کی صورت میں لے آتے ہیں لیکن یہ پاک نہیں ہوں گے جلیں گے بھی تب بھی پاک نہیں ہوں گے فرمایا والی ان کے لیے عزاب دردناک ہے یہ وہی لوگ ہیں اشترا لتا جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو طرح ہبر کریں گے وہ آگ پر یہ لوگ جنہوں نے اشترا کیا گمراہی کو لے لیا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں دین کو بدل دیا اب ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑا جو کہ ہم سراۃۃ المستقیم میں پڑھ چکے ہیں حضرت سوراۃ المستقیم ہدایت کو جو انبیاء کا رستہ تھا صحابہ کا رستہ تھا اس کو چھوڑا صالحین اور صدیقین کا رستہ تھا اس کو چھوڑا اور والین بن گئے تو فرمایا ورحاب بل مخفرا انہوں نے عذاب لے لیا اور مغفرت کو چھوڑا مانا جنت کو چھوڑا اور جانم لے لیا جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے نبی الصلاۃ السلام, علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں ایک جنت میں اور ایک جانم میں جب اس کو خبر میں اتار دیا جاتا ہے فرشتے سوالات کے لیے آتے ہیں سوالات جب کرتے ہیں تو اگر وہ مومن ہے وہ جوابات صحیح دیتے ہیں ربی اللہ نبی محمد دین علیہسلام تو ان کو جہنم کا ٹھکانا دکھایا جاتے ہیں یہ دیکھو اللہ نے تیرے لئے یہ ٹکانا بنایا تھا لیکن چونکہ تم نے صحیح ایمان استعمال کیا ہے صحیح دین پر چلے ہیں تو اب دلک اللہ ہو اللہ نے تیرے یہ ٹھکانا تبدیل کر دیا اور پھر جنت کا گھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اس گھر کی طرف جاؤ گے دوسرے جانب وہ شخص جس سے فرشتے سوالات کرتے ہیں سوالات کے جواب میں وہ کہتے ہیں لا ادری ہاں ہاں لا ادری اپول و کمائے اپول ناس مجھے معلوم نہیں ہے میں تو وہی کچھ کہہ رہا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے تو فرشتے ان کو مانا شروع کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں پہلے جنت دکھا کر یہ جنت کا تیرا گھر تھا اللہ نے تیرے لیے بنایا تھا لیکن اعمال اس کے خلاف کیے جانم کی تم نے تیاری کی ہے تو اب دلک اللہ یہ اللہ نے تبدیل کر دیا تیرے لیے اور پھر جانم کا ٹھکانا ان کو دکھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے تو اس میں آؤ گے تو یہاں پر اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ وزاب ابلا ان لوگوں نے جانم کو لے لیا اور اس کے بدلے میں فرت جنت کو چھوڑ دیا یہ سودا انہوں نے کیا فرمایا کہ فماس ملن یہ لوگ کیسے سبر کریں گے آگ پر؟ وہ آگ پر وہ لا ولا تذر جو اتنا سخت ہے کہ کوئی چیز نہ وہ چھوڑتا ہے نہ اسے کوئی چیز چھوٹے گی اس پر یہ لوگ کیسے سفر کریں گے ترمی بے شر قلق وہ بڑے بڑے محلات کے طرح اپنے چنگاریوں کو جب گرائے گا اس آج میں یہ لوگ فرما اصبر ہم اللہ کیسے صبر کریں فرما اس کی سبب کیا ہے ذالک بِعَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْحَاقُ یہ اس لئے کہ ان اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق کو نزل الكتابہ ذالک یہ اس طرح اس کی سبب بتایا بِعَنَّ اللہ نَزَّلَ الْكِتَابَ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بالحق کے, کے ساتھ یقیناً وہ لوگ اختلاف ہو جنہوں نے اختلاف کیا فل کتاب کتاب میں یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہے وہ یہ دلیل ہے اس بات کے کہ دنیا میں جنت اور جانم کے فیصلے حق اور باطل کے فیصلے وہ قرآن کے ذریعے سے ہوتے ہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے سے ہوتے ہیں حق والوں میں اور باطل والوں میں جو تفریق ہے نا اس تفریق کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ تفریق صرف اور صرف قرآن اور سنت کے عقیدے اور اس کے عمل پر معاشرے میں آئے گی اور اسی تناظر میں قیامت میں یہ دو لوگ فریقن فی جنت اور فریقن فی السائر جنت اور, اور جانم کی صورت میں یہ فریق بن جائیں گے تو فرمایا تعلیم کا بیان اللہ نظر الکتاب یہ اس کا سبب بتا کہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا اور صحیح عقیدے کے وجہ سے وہ جنت کے حقدار بن گئے جنت میں داخل ہو جائے اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اللہ رب العالمین کے بغاوت کے حقدار بن گئے تو یہ اس کا نتیجہ آئے گا تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شا کے امبائید البتہ وہ دور کے مخالفت میں ہیں اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ قرآن کریم ہی وہ اختلاف کے رستے میں ہم کو صحیح رہنمائی کرتا ہے تُم <اللَّه> جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف آ جائے تو اس کا حکم تم اللہ کی طرف لوٹاؤ نا اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی کیا فرد ہو اللہ و رسم قرآن تمہارے درمیان میں موجود ہے اللہ کی کتاب یہ تمہیں فیصلہ کر کے دے دے گا لہ سلام تو سیاد کی نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو مسلمانوں میں اور یہود نسارہ میں یہ بحث یہ موضوع بہت تیز ہو گیا کہ کوئی کہتا ہے تم یہ کون سا نیک ہے تم لوگ پہلے اس طرف نماز پڑھ رہے تھے ابھی اس طرف پڑھنا شروع کر دیا ہے وہ کہتے نہیں ہے اصل نیک تو ہم ہیں ہم بیت المقدس کے اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہتے نہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے جگہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہماری اس اسمت میں بالکل بھائی نہیں پائی جاتی ہے ہمارے قوم کے اندر دیکھو نا کہ عید ملاد النبی کے نام پر نبی علیہ السلام کے وہ گھر بھی بنا کر انہوں نے ڈالا یہاں پر پاکستان میں جہاں اللہ کے نبی پیدا ہو گئے جس طرح عیسائیوں نے اس جگہ کی طرف منہ کے نماز شروع کیا جس جگہ میں السلام پیدا ہو گئے تھے ہمارے قوم کے لوگوں نے کیا, کیا؟ نبی سلام کی اس گھر کا شکل بنایا جہاں اللہ کے نبی پیدا ہو گئے تھے اور, اور چمتے ہیں, ہیں اب یہ مشرق کے آکل کام نہیں کر رہے کہ یہ میں کس چیز کو چمتا ہوں یہ تو میں نے یہاں بنایا اس کا مدینے کے گھر مکے کے گھر سے اس کے کیا تعلق ہے سچ بھی نہیں لیکن بداقدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر قومت میں جہاں بھی ہو ان کے اپس میں مماثلت ہوتی ہے تسبی ہوتی ہے تو یہاں پر جب یہ بحث بہت طویل ہو گیا کہ بیت اللہ کے تبدیلی کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نیکی کو کسی ایک چیز میں منحصر کر دیا ہے کہ بس اس طرف منہ کرو تو نیک ہے اگر اس طرح منہ نہیں کرے گا تو نیک نہیں ہے فرمایا علیہ رہا نہیں ہے نیکی لگو جو حکم یہ کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل قبل مشرق یا مغرب کے جانب، نیکی تو یہ ہے اب نیکیوں کی جانب کب ثابت ہوگی من آمن جو ایمان لائے بللہ اللہ کے آخر آخرت کے دن کے فرشتوں کتاب اور کتابوں کے نبی اور نبیوں کے کیونکہ جب نیکی کے لیے بنیاد نہ ہو تم مشرق ہو مانا یہود سارا پھر ہمارے امتیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھیوں ساتھ بیت اللہ کے قبلے کے تحویل میں کیوں جگڑتے ہو کیونکہ تمہارا تو ایمان ایمان باللہ نہیں ہے نیکی تو تب وہ نیکی شمار ہوگی من آ باللہ جن کا ایمان اللہ پر صحیح ہو تو فرمایا جنہوں نے ہیں. تمام اور نبیوں کے تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا اس میں سے ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے تو اگر یہ یہود سارا اس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے توحید کو نہیں مانتے اور تمام کتابوں کو قرآن سمیت نہیں مانتے تو پھر اس کو کون سا نیکی کہا جائے گا یہ تو نیکی شماری نہیں ہوگی اور دے وہ اپنے مال کو اللہ خبی وص اللہ کی محبت میں اس کی محبت میں وہ مال دے کس کو دے دل قربا وا ول مساکین وبین قرآبت اور, اور مسکینوں کو اور مسافروں کو وسا علینا اور مانگنے والے سوال کرنے والوں کو و رقابے اور گردنوں کی آزادی میں وہ اقام اصلاح اور قائم کرے نماز و عاطف اور, اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وادوں کو جب و عہد کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں فل بسائے تنگ میں ود برائے تکلیف میں وہی نل بس اور لڑائی کے وقت یہ جو سچے ہیں جنہوں نے سچ کہا کہ متقون اور یہی اصل متقی ہیں اس بحث کو ختم کرنے کے لیے قبلے کے بارے میں طویل جھگڑا شروع تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ رب العالمین نے ایمانیات کے اصول بیان کیا کہ جب تک ان اصولوں پر تم ایمان نہیں رہو گے تو تمہارا یہ بحث بے معنی ہے کیونکہ پہلے اپنے عقیرت سے ہی کرو آخرت پر ایمان مان لاؤ ملائق سب کو مانو پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کہ ہم جبریل کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من منکانہ ادو اللہ جبریل پر ان نہ ہونا یہ تو اللہ کے حکم سے آیا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے تو فرمایا فرشتوں پر ایمان باقی تمام نبیوں پر ایمان یہ نہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور اس محمد کو نہیں مانتے اپنا طریقہ تھا اس کو اللہ نے دفع کیا کہ نہیں مال تمہارے اپنے ترتیب سے نہیں اللہ اللہ تعالیٰ کے ترتیب سے تم مال دو گے تو تب وہ مال قابل قبول ہوگا پھر اس میں خرابت اور یتیم اور مسکین یہ وہ لوگ ہیں جو اہل شرک اور اہل کتاب والوں نے ان کا جو ہے نا حقوق کو ضبط کیا تھا ان کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا تھا یتیموں کا مالکانہ اور بیواؤں کے ساتھ ظلم مسکینوں کے ساتھ ظلم اور وہ اپنے سبیل رستے کے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسائلین مانگنے والے غریب لوگوں ان کا حق دینا پڑے گا فرقاب غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا یہ تفصیل اللہ نے بیان کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد ایمانیات یعنی دین اسلام کی مکمل تفصیل اس حیات میں بیان کیا. اور پھر نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی اور پھر وعدوں سے آہت شکنے سے بچنا یہ ان کے خصلت کے وعدے کرتے ہیں پھر توڑتے تھے تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا فرمائے وسا برین فلبا صاحب وحین الباس اور یہ تین صفات ایمان والوں کی تندرستی میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق اور جنگ کے میدان میں بھی یہ صابر اور ثابت قدم اور ذرہ وجود کی بیماریوں میں بھی مان اباس مالی تندرستی ذرہ جسمانی بیماری وغیرہ اور وحین الباس جنگ کے میدان اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت نے سراحت اور وضاحت اس میں کی ہے نبی علیہ السلاۃسلام نے کبائر میں ذکر کیا ہے نا کہ من سات ایسے گناہوں سے آپ نے آپ کو بچاؤ جو ہلاک کر دینے والے ہیں اس میں سے ایک ہے یوم وز جنگ کے میدان سے باغنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں تو اس نے فرمایا میدان جنگ میں بھی وہ صبر کرتے ہیں کل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا مانا یہ ہیں ہیں بر بر بر یہ لوگ لیسل وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے کیونکہ یہ صفات اہلی کتاب میں نہیں تھی نہ یہود میں نہ سارا میں اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پر رد کیا اور فرمایا وہ کہ ہم المتقون یہ متقی ہے. اور صبر کے بارے میں جیسے کہ آپ نے حدیث سنی ہے نبی کا کہ لیش شدید وہ آدمی قوت طاقت والا نہیں ہے بے سر کہ وہ جلدی سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شدید الرزی کو نبس انتلغا قوت اور طاقت والا شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے غصے کے حالات میں آپے سے باہر نہ نکلے صبر استقامت کرے شریعت کے مطابق چلے تو وہ جو ہے اصل میں قوت اور طاقت والا شخص ہے تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل بر کا تعین کیا کہ اہل بر لوگ یہ ہیں منان والوں کو تیوار کمل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر بدلہ برابری فل قتلا قتل میں مانا فل مختولین مختولین کے بارے میں تمہارے پر بدلہ ہے الخر بالعبد غلام, بدلے غلام عورت بدلے عورت کی فمن فسو جو کیا گیا اس کو اس کے بھائی کے جانب سے شے ان کچھ فتبی کرنی ہے بال ہے دستور کے موافق ان اور ادا کرنا لہیں اس کو بےحسان احسان کے ساتھ ذارے کا تخفیف من ربکم یہ آسانی تصفیب تمہارے رب کے طرف سے ہے رحمت اور یہ رحمت ہے نے زیادتی کی بات رضا لکھا اس کے بعد فلح عذاب علیم ان کے لیے عذاب دردناک ہے چونکہ یہ سورت مدنی پہلے سورت ہے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے بعد صورت بقرہ یہ پہلے صورت ہے اور اس میں جہاں یہود کا رد ہے اور نسوارا کا رد ہے وہاں مسلمانوں کی تربیت کی باتیں تو اب معاشرے کی تربیت کی باتیں اس میں ہو رہی ہے کہ اے ایمان والے القصاص فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص بدلہ لینا برابری کرنا فل قتل قتل میں یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ جس معاشرے میں حاصل ہو جائے تو مسلمانوں کی جانے محفوظ ہو جاتی ہے آج ہمارے ہاں جانے محفوظ کیوں نہیں ہیں صبح تم اخبار اٹھاؤ یا دن کو جو شیطانی نشری ادارے ہیں ٹی وی وغیرہ ان نشری اداروں کو سنو یا دیکھو تو بس قتل قتل قتل, قتل کے الفاظ آپ کو سنائے دیں گے فلاں کو قتل کیا فلاں کو قتل کیا اتنا وہاں مارے گئے وہ اتنا وہاں مارے گئے اور اگر یہ کہا جائے کہ قاتل کو قتل کیا جائے کٹیرے میں لایا جائے لوگوں کے سامنے گردن کے ذریعے سے اس کے گردن کو تلوار کے ذریعے سے اس کے گردن کو اڑا دیا جائے تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ عدل ہے یہ انصاف ہے لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا نا الباپ عقل والے جو بے عقل لوگ ہے وہ اس کو تو ہی سمجھتے ہیں یہود نسارہ کے قانون میں تو یہی یہ ہے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے بلے طویل جیل میں ڈال دو ہے تو پھر بھی زندہ لیکن شریعت نے کہا کہ تم ایمان والوں تمہارے اوپر قصاص فرض ہے فرض کتبہ فرض ہے لیکن یہ انفرادی عمل نہیں ہے اجتماعی عمل ہے اس لیے شریعت نے اس کے لیے قانون بنایا یہ کام خلیفہ کرے گا سلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ یہ کام کرے گا ہر آدمی اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتے اس لیے کہ خود بدلہ لینے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کا جو قانون بنانا ہے وہ ہے قتل کو روکنا تو جب بندے خود بدلہ لینے شروع کریں گے تو قتل اس سے اور بڑھے گا ایک قبیلے والا دوسرے کے بندے کو قتل کر دے وہ قبیلے والا اٹھ کر ان کے بندوں کو قتل کر دے یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس لیے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں پر ڈالا ہے جو مسلمان حکمران ہوگا وہ اللہ کی اس حدود کو جاری کرے گا پھر اس میں اللہ رب العالمین نے مشرقین کے ایک رسم کا اور یہود نسارہ کے ایک رسم کا رد کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو قبیلہ مضبوط ہے ان میں سے کسی بندے کو غلام کو کسی نے دوسرے غریب قبیلے نے کمزور قبیلے نے قتل کیا تو یہ جو قوت والا طاقت والا قبیلہ ہے یہ اٹھ کر کے ان کے آزاد عدمے کو قتل کرتے تھے کہ بھائی ہم اپنے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد قتل کریں گے اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا قیمت زیادہ ہے جس طرح دور حاضر میں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک امریکی مر جائے تو ساری امریکی دنیا میں چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو مارا ہے لیکن دوسری طرف وہ روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو اس پر نام بھی نہیں لیتے کہ یہ کوئی انسان مر گیا اس وقت کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر بدماشوں کے یہود نسارا کہ کوئی بندہ مر جاتا اور غریب طبقے کے لوگ اس کو مارتے ہیں غلام کو مارتے تو اس کے بدلے میں وہ آزاد کو قتل کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہودیت نصرانیت یا مشرقین کا جو قانون ہے یہ ختم ہے آزاد نے قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا غلام نے قتل کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا اس طرح بدلہ نہیں ہوگا کہ قبیلے والوں کی آدمی کا قیمت کم کیا جائے دوسرے کا زیادہ کیا جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ فرمایا الب دو بل آبدا عورت قتل کر لیتی کسی قبیلے کے لوگوں کو کہتے ہیں ہم عورت کو تھوڑی قتل کریں گے اس کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے نہیں اللہ نے فرمایا قاتل کو قتل کیا جائے گا یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں کسی اور مالدار یا بڑے مرتبے والے کو قتل کیا جائے گا یہ قانون کے خلاف ہے تاکہ جس نے جرم کیا ہے وہ اپنا جرم کا بدلہ لے لے اور اس سے دوسرے لوگ جرم سے بعد آ جائے ورنہ اس سے تو جرم اور بڑھیں گے اس تفریق سے پھر آگے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دعوت دی فرمایا خی اس, اخی اخی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان آپس میں ہو اگر کسی بھائی نے کسی کا قتل کیا ہے تو شریعت نے ان مقتولین کو فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے میر اخی اس کے طرف سے اب معافی تم کرو تو اگر کسی کو ان کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی ہو جائے کچھ معاف کر دے شے قتل معاف کر دے وہ مقرر کر دیا ہے اس کی دیت سو سو میں کہا مجھے پچاس دے دو پچاس ماپ ہے یا پچیس دے دو پچہتر دے دو پچیس ماپ جو بھی فرمائے شے انہوں نے اس لیے کہا فتح با ان بال معروف تیروی کرنی ہے اس کی اچائی کے ساتھ قتل بھی کر چکے ہوں اب ان کو کچھ پیسے دے دیا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا کل پھر تم مچھے کو مچھو کو تاؤ دیتے ہو, وقت اس کے سامنے آو کے دو قتل بھی کیا تھا یا پیسے دیتے ہیں تو اس میں بھی ٹال مٹول کرتے ہو میں ٹال مٹول کرتے ہو اور نہیں معروف کے ساتھ کروں اداسان ادا کرنا ہے ان کو احسان مانتے ہوئے کہ بھائی تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ تم نے ہمارے ساتھی کو ہمارے بھائی کو ہمارے رشتے دار کو قتل کیا تھا ہم ہمارے آدمی نے قتل کیا تھا اب تم اس کو معاف کرتے ہو اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے ہمارے احسان بھی ماننا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے کہ تم نے آپس میں بنایا ہے یہ رحیم کا قانون ہے ضال کا تخریف ربکم رب و رحما یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور یہ رحمت ہے اس کی طرف سے ورنہ اگر یہ قانون نہ رکھتا اللہ تعالیٰ کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے کوئی دیت نہیں ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ قانون اس کو ابدن رکھ لیتے پر نہیں یہ اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا تمہارا رب ہے نا تو منعقدہ بعض کا فلم ہوا تھا اس میں اس ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے دیت لیتا ہے دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کرتا ہے یا ایسا کرتا ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک کی جگہ دو قتل کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمارا آدمی زیادہ قیمتی ہے اس قبیلے سے دو آدمی قتل کریں گے فرمائے جس نے بھی اعتداء کیا زیادتی کی عذاب, لیم لیم دردناک عذاب ہے تمہارے لیے برابری بدلہ لینے میں زندگی ہے حیات ہے حیات یا بندہ مر رہے کیونکہ جس نے قتل کیا قرآن کے اس کو قتل کرو اور اس قتل کو اللہ کیا فرماتے حیات ہے اس لیے فرمایا کہ یہ حیات ہے کہ اس ایک کو قتل کرو گے تو کل ہزاروں لوگ بچ جائیں گے اس لیے فرمایا حیات ہوں. اس میں تمہارا بچاؤ ہے تمہارے سارے معاشرے کے لوگوں کو حیات ملے گی تو کساس سے ملے گی آج جس ملک میں کساس ہے مطلب سعودی میں کساس ہے تو سال بھر تم دیکھو تم سال بھر میں دس آدمی قتل ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ دس آدمیوں کو ناجائز قتل کیا گیا ہو. اور ہمارے ہاں کساس نہیں ہے پوری دنیا میں کساس نہیں ہے تو دیکھو اتنا جو ہے فارمی مرغوں کو کوئی ذمہ نہیں کرتے جس طرح ہمارے ہاں انسانوں کو ذبح کرتے کیونکہ کساس ہی نہیں بدلہ ہی نہیں لیکن فرمایا کیا یا الباب اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کساس کے منکر ہیں یہ بے عقل ہے بے عقل یا کساس کے بارے میں جو جملے استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف قرآن کی اس آیات کے تناظر میں اور دوسرے آیتوں کے تناظر میں یہ لوگ کیا ہیں بے عقل جس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف مفہوم مخالف یہی یہ ہوگا نا کہ جو لوگ کسانس کو مانتے اور جانتے ہیں اور جاری کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہے عقل والے لیکن جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ کون ہیں فرمائے یہ بے عقل ہے چاہے دنیا والے ان کو عقل والے کہیں لیکن اللہ اس کو بے عقل کہتا ہے فرمایا کہ تم بچ جاؤ اس تقوی میں دونوں معنی داخل ہیں ایک یہ ہے کہ تمہارے اندر تخوا آ جائے پرہزگاری آ جائے قتل سے باز آ جاؤ اور دوسرے کہ تم بچ جاؤ قتل سے بچ جاؤزی اندر والے اب پچھلے آیات میں معاشرے کے اصلاح قصاص کے اعتبار سے اس آیات میں اصلاح کی ایک اور بات جب انسان فوت ہوتا ہے دنیا سے جاتا ہے مال دولت چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے لیے حکم شرائی وہ وصیت کرے اس آیات کے بارے میں منسوخ ہونے کے اعتبار سے علماء کے دو رائے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیات صورت نساں وراثت کے آیات سے منسوخ ہو گیا ہے جس میں اللہ تعالی نے سب کے اسے مقرر کر لیے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہے لیکن دونوں آیتوں میں باز علماء نے تدبیق کی ہے کہ یہ آیات مطلق طور پر تو منسوخ ہے معنی ماں باپ کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے مرتے وقت وصیت کرنا یہ تو مطلق طور پر منسوخ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالی نے اسے مقرر کر دی ہے اب ان کے لیے وسیعت نہیں ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے وسیع وارث ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے مانا مرنے والا کہتا ہے کہ یہ میرا داماد ہے اب میرے مال میں سے اس کو دو لاکھ دے دو تین لاکھ دے دو نہیں یا جو کیونکہ اس کے گھر میں جو بیٹی ہے اس بیٹی کا خود بخود باپ کے مال میں حصہ ہے یا اس کے اعتبار سے بیٹوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دو تو جن کے لیے شریعت نے وصیت مانا جسے دے دیے ہیں ان کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا ہے یہ حکم منسوخ ہے البتہ وہ لوگ جن کا مرنے والے کے میراث میں شرعی حصہ نہیں ہے لیکن دور کے رشتہ دار ہیں ایسا باپ بھی ہو سکتا हैं ماں بھی ہو سکتی ہے جن کی बहुत داری بہت دور جا کے نکل جاتی ہے اس میں رضاعت کے مسائل آ جاتے ہیں غلاموں کے مسائل آ جاتے ہیں رشتے دار تو ہیں لیکن شریعت میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہے تو اس کے لیے علما نے کہا ہے کہ پھر وسیعت جائز ہے اور وسیط کے قانون یہ ہے کہ دو تہائی مال چھوڑ کر تیسرے تہائی میں وصیت کرنا ہے مال کو تین میں تفصیم کرو تو تیسرے حصے میں وصیت کر سکتے جیسے بخاری کی روایت میں سات بن وقاص کا واقعہ ہے جس نے کہا اللہ کے نبی میرے ایک بیٹی ہے اور میں مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں سب مال فرمایا نہیں ادا مال فرمایا نہیں دو حصے فرمایا نہیں کہاں تیسرا حصہ فرمایا اصل اصل و, و کفیر ٹھیک ہے تیسرا حصہ خرچ کرو لیکن یہ بھی بہت ہے اور پھر فرمائے کہ تمہارے رشتہ دار اگر تیرے مال سے مستغنی ہو جائے بھیک مانگنے سے اور اپنی ضرورت کسی اور کی طلب کرنے سے تو بہتر ہے اس سے کہ تیرے مرنے کے بعد الناس لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے لوگوں کے سامنے جا کر لوگوں سے بھیک مانگے وہ بہتر ہے یا تیرے مال کے ذریعے سے وہ مالدار رہ جائے تو وہ بہتر ہے فرمائے ایسا کرو کیونکہ مومن کا مال وہ ہے ویسے بھی صدقہ مرنے والا مر گیا پیچھے مال رہ گیا مسلمان لے کر اس کو استعمال کرتے تو تب بھی اس کو سب کے حضر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرتا ہے تو یہ آیات اس توجہ پر دونوں اعتبار سے اس پر عمل ہو جاتے ہیں مانا وارثوں کے لیے منسوخ ہے غیر وارثوں کے لیے شریعت کے تحت وسیعت کرنے کے اعتبار سے منسوخ نہیں ہے درست ہے فرمایا کتبہ لکھ دیا گیا ہے الیکم تمہارے اوپر اضافہ ذرا جب حاضر ہو جائے مرا آنے لگے